الحمد للہ ما يشاء ان شدی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 الناس إن وعد حق فلا ولا یغرنکم عروح الغرور اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی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 اللہ اور صحاب نہ فحین اور بوتی ہزل کن شو اور اللہ ہی ہے جو ہمائیں بھیجتا ہے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 رو ولا, ولا ينقص من عمره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 وَمِن كل تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دو دریا برابر نہیں ہوتے ایک ایسا میٹھا ہے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 یولی جلف یو لمر کلری اجلی کم رب کم لہل دین تون می دون می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 کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے کم وبی اوک مسلخیر اگر تم ان کو پکارو گے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 سم الفرو انہیں الحمی اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا بذات خود مستحق اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے عظیم اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ول تضرونزر و تجر مل ملک نب اندی نو نل بھا مل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 میں اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے وَلَا لو ولا اور نہ اندھیرے اور روشنی ولا الظِّلُّ وَلَا ال اور نہ سایہ دھوپ ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء. وما انت بمسمع من مبسم القبور اور زندہ لوگ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 اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوش خبری دو اور خبردار کرو اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو وَإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جَاءَتْهُمْ کزیبوں بِالْبَيِّنَاتِ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 والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير اور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے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 جزی کلف اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے دوزہ کی آگ ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکہ کیا جائے گا ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں وہم يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ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 ئی ماذا شد می دو اونی مدلو می في ابل شرک متی ہوں کت على دئی ن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 نش ملا جیز ہوں فل اوگ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 وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک و لو اخل اللہ دتی و لو اخر الجل مسلم